سامنے بند نہیں بند کر رہا ہے تین بار کسی کو بند کر دیا جواب نہیں دے جواب ایک راجا نے بتایا کرو وقت پندرہ کا رپورٹ کرنے کے لیے ساتھ کہ کو بار سے خیر تو بادشاہ یہ ہے ہمارے بس پہ یہ ہے دل کو والا سلسلہ نہیں ہے روڈ رکنا کیا سلسلہ ہے اس کے بعد ہی بنا کے روڈ روکنا شروع کی شاید سے کار ہے شخصیت کرا کر سب سے کام رہی ہے آپ کو گزار دور سے بول رہی سر محمد البن سلی اللہ سلی لین قرآن حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے ہے باطن میں ایک چیز پیدا کرنی انسان کے باتل میں وہ چیز پیدا ہوگی اصل رسول ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں ول بات رسول مینو یتلو والی مایاتی پہلے جو بھی امر بھیجے گئے تو پہلا کام کرتے کہ ان کو ان پر تلاوت کرتے آئے تھے تو کی مضمون کی بنیاد ہے لدو عرح مایاتی پھر جو ہے تو بالم الکتاب الحدمہ <سلام> اور ذکی کسی بھی ذکی پہلے پہن کیے تھے بارے میں پھر کتاب کے الفاظ کے بعد مانی سمجھاتے <سلام> ہیں اور اس کے بعد اس کو کے باطن پر داخل کر کے باطن میں اساتذ پیدا کرتی ہوئی تصدیق ہے ان کے کیا کیفیات ہے کیا حوال ہے کیا مقامات ہے اس کو کل میں پیدا ہوتا میٹر کا تو بیان کیا گیا ہے تاکہ اس بیان کو لے کر اس نتیجے میں کل میں پیدا کریں گے. یہ ایک تاریخی چیز ان کے پاس موجود ہے ریکارڈ ٹیکسٹ کو ان کے پاس تعلیمی چیز موجود ہو جس کو لے کر اس نتیجے میں پیدا کریں گے حصل صاحب اس دن کتابیں لائے میں نے لیے نا کافی سلیفی قابض عدبی تھی میں نے کہا تو خدا رہا میں ان کتابوں کو آپ لے جائیں ان کے سمجھنے والا کوئی نہ رہا بس سمجھنے والا نا قید ہو گیا تھا اس کے رائے حاصل کرنے والے کون رہے دور تھا گزر گیا کے لوگ سمجھ کے دیکھے فوائد بھی لے جاتے ہیں گزر گئے لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دور کے لیے سالم کی اصلاح کا بس کیا ہوا ہے کسی طور پر اللہ نے خالی نہیں چھوڑا ہے وہ ہمارے تو اضلاع برسبا سے بڑی ستہ چیلے مذہبات نے بولنا شروع کر دیا یہ کام حضور کے دور میں ہوا صاحب کام کے دور میں ہوا پھر ختم ہو گیا اور اب ہم نے شروع کیا ہے جس کا مطلب یہ کہ اللہ حضور کی حقوق کا جو تصدیب عمومت سے یہ سی رہے ہیں ملاقات اس درمیان میں اتنے ایک ہزار سال والے لوگ فارج رہے ہیں ہر گورنم کے لیے اللہ تمارک نے آپ تیف ختم ضبور کے صدق بندوبست کیا ہوا ہے اب دو تین دن پہلے یہ ایک بفدار آیا تو سوال کرنے لگا آخر میں کہتے ہیں رامدی صاحب تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا جی رام جی سابطہ رہتی اوپر میں ہے کیا آپ لوگوں کو بتا دیتی میں نے سامنے سے بتا دیا ہے اب آپ مجھے رابطہ نہ آپ کا دین لینے کے رابطہ جو ہے فقط فخر کے ساتھ ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہاں سے لینا ہے سمجھا کسی کو پتہ نہ ہو کہ کریاد کہاں سے ڈرتا ہے اور ذہر آم مل, ہوں, ہوں, مل اور ہو ستائی مل رہا اس کو لے کر کھا رہا اس کا کوئی حل کر سکتا ہے بندوبست پر... کر سکتا ہے میرے آپ کی ذمہ ہے ہم اس کے لیے معلومات کریں کہ یہ ظہر ہے یہ فریاپ ہے اس کو آپ نہیں گے اس کو گے اس کو پر لیں گے اس کو گے اس کو نہیں کریں گے اس کو کریں گے تو نہیں تو خود آدمی کے دن ہے پاکستان میں ایک چلیے ترتیب کہ صرف کو یونیورسٹیوں میں انٹروڈیوس کیا جائے پشاور یونیورسٹی کو جو لڑکا یا گورنر تھے انہوں نے مشاورت کے لیے دو آدمیوں کو بھیجا ایک میری بھیجا ان کے متعلقہ آدمی ملنے کے کی لیے کیا ہے اس کا لابھ ہیں ہم ایک سوٹزم چیئر کریٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹریول میں نے کہا جناب کہ عالی سوٹزم جو ہے تو یہ تو اصور اسلامی ہے اور چیئر سرپاروں اور حکومتوں کے ہاتھوں نہیں ہوا بلکہ دنیا اسلام کے مایا ناز کو بھی امام ازاری کا مطلع ہے جو بغداد کی خلیفہ کے مشکل خاص تھے اور برداد کا خلیفہ اور ان کے گھوڑے کے رکاو پکڑ کر ان کو جمعے کے خطرے دلایا کرتا تھا اور مدرسہ نظامیہ اٹھائی کے اٹھائیس سال کی عمر میں صدر مدرس تھے جب صدر مدرسہ ہوتا تھا ستر سال کی عمر کا ہوا تھا اور اٹھائیس سال کی عمر میں صدر مدرس رہے اور یہاں تک کہ قرآن ودیز کو تو چھوڑے ہیں اور آج ازیر میں جب تو عیسائی اور یہودی کسی جگہ پر جو ہے تو اٹکتے تھے تصویر ہوتے تھے تو ان سے लिए کے لیے آتے تھے رہنمائی لینے کے لیے کہتے ہیں مجھے بار بار دل میں بتا رہا تھا کہ دربار کے لیے نہیں کیا کرے دربار میں کتنا بقام ملا ہوا ہوتا ہے اس ہوتی ہیں کہ پھر کرتے کرتے ایسا حالات گیا کہ میری زبان بند ہوگی مجھے اندازہ ہو کہ کیا مجھے حکم ہو گیا ہے کہ کیا میں کچھ چھوڑ گی اتنا بڑا مقام کہتے کہ دو سو تو میرے پاس اہل تحقیق علماء ہوا کرتے تھے جو سارے حضوم کو سفارو ہونے کے بعد پھر مزید دین میں گہرائی اور دین میں علمی بلند فائ حاصل کرنے کے لیے میرے پاس پر نکلے آتے اور دربار کی اگلی لادا اور دربار کے مشاورے سارے تاریخ آخر اس کو چھوڑا. میں کہ نے چھوڑا میں جنگل میں ایک موت ہے اونلی کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے اور ایک مشکلہ پانی کے لیے یہ بار میں پھیر رہا تھا ایک آدمی جس سے ملا اس کو مجھے پہچان دی اس نے کہا وہ اتنا بڑا آپ کو مدرسہ تھا جس کو گروس والا ماں سے کرتے تھے اس کو چھوڑ کر آپ نہیں کر دیا میں انہوں کے ساتھ باتیں کی جس ہی کو ہم لینا چاہتے تھے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں میری ذات ہے ایک مسجد میں آئی فطور مسافر کے یہاں پہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ استاد خراب میں شاگرد کو کتاب پڑھا رہا ہے اور شاگر بھی بہت قابل استاد بھی بہت قابل ہیں جسے پر سوالات جواب کر رہے ہیں اور پاس ہو رہی ہے جب بات کا جواب دیتا ہے تو اور اس سے زیادہ مضبوط سوال کرتا ہے تو جواب دیتا ہے تو آخر دے استاد یہ شاید شاگرل کو وہ فین نہ کر سکتا بلا آخر اس نے کہا کہ بھائی جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ امام گزالی نے کہی ہوئی ہے شاگرد نے کہا شاید چلو انہوں نے کہی انہیں کرات جو میں سب نہیں سن رہا تو اس بات کو سننے کے بعد مجھے خیال ہے کہ اس جگہ بھی میرا نام ہے لہذا مجھے وہ اس چیز کو میں آپ سے کرنے کے لیا مجھے جان نہیں مل کہ وہاں سے چلے گئے کاغذائی جگہ پہنچ کر وہاں کی جامع مسجد میں ایک چھوٹا اجرا لے کر بطور خادم کے وقت گزارنا شروع اور کسی کو پتہ نہیں اس کا جو فرمایا گیا ہے کہ چالیس ذاتیں اللہ کے لفال کی اللہ مارفت کے چشمے اس کے دل میں جمع مارفت کے چشمے پھوٹیں گے اس کا سر زبان پر اللہ لائے یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ علم کا جو حجاب تھا وہ پھٹا اور مرفت کا چشمہ فیتا علم کا جو ہے وہ پردہ پھٹا العلم حجاب اکبر بڑا پرد علم ہوتا ہے حجاد جی کو مارفت دینا شروع تھا سالیم عبداللہ اللہ نے پوری تشریح تشریف اور بات دی یہ یادر پر اس پردے کی جو آخری ہوتا ہے دربار میں آخری پردہ برشات جاتا جا ہے اس کو یادر پر کیسے کہتے بھی علما کے لیے ایک مشارت ہے کہ ان کو یہاں تک رسائی ہوئی ہوئی ہے بیگ پردہ باقی ہے اس کو افاڑنے کے لیے بیٹھ ہونا پڑتا ہے اور بیچ بیونی کی بات ہی یہ گویا میں نے اپنے تجربہ اپنی ایسی ساری چیز توڑتی زیادہ اکبر اس لیے شاٹ کر نہیں آتی اس طور میں کو شاٹ کر نہیں اس کے بعد جو بغیر کتابوں کے یا لوگ لکھی ہے تو کھانا پاس نہیں تھا اس لیے آپ بہت ہی خاصیت ہے یا دشے ایسی نہیں ایک سارے وہ تحسین موضوع تھے خدر سے میرے ادھر سے میں نے کہا یا کو پڑھ لینا تو ان کو آگے سے گوسا آیا کہ میں اپنے شیخ نے کہا ہے کیا میں حادیث اسلے دس خرچ ندیز نہ ابلو حدیث وہ تقریباً خرچ پڑھ سکے وہی دن تو کوئی حدیث رہنے کے لیے تو نہیں ہے وہ تو بخاری مسلم ہے یاز نے خوشی راز بیان کی اور کتابیں کو دکھانے کے بغیر لکھیں بچوں کی جنت خیراب روحانیت پڑھنے کے بعد جو حال تاریخ ہوتا ہے باطن میں لوگ کیا ہے دو دو جو آنکھ والا تھے جو کا تماشا دے کے عید ہے دوڑ کو کیا ہے کیا دیکھے یہ جی صورت حال ہے جی کیا کے امی آمی مطلی؟ آمی مطلی؟ دو دو بات ہے اس کا میں جی بات روم میں چیز پتا ہوتی اس کا پتا چلتا لوگوں کی بات کاشتی تخم محبت درد لے لمن کاشتی آخر دردی مداشتی خود کاشتیں آروپی نے محمود کا جو سفم تھا میرے دل میں کاش کر لیا اور جس کو دوسری طرح پاس تھی آخر مجھے عطا کر دی اٹا ہوتی ہے جی الفاظ الفاظ, الفاظ ماری نہیں ہے حال حوال ہے یہ دیتا. جو دل سے دل پر ہے پیر ہے وہ دل کی روشنی کرنٹ ہے جو دل سے دل پڑاتا ہے وہ الفاظ مانی نہیں ہے الفاظ مانی بے کار نہیں ہے جفاظ مانی ہے لیکن اس کے پیچھے تو وہ ایک نور, نور و سرور ہے جو کل میں کل سے کل ہے آتا لیر کی ہے کی شکل ہے کوئی بات کیا پوچھے دیکھیں اور آج اس کو کیا کہا اشغالبات ذکر کے ایک طریقہ تصویر پڑھنے کا ہے جو کہ مصدور تصویات پڑھتے ہیں اصلاح کروا پڑے سو بار اخبار پڑھے سو بار اور ضروری شروع پڑھو یہ ہے تسبیات کوئی آدمی پڑھے ہے ماشاءاللہ جو سواب ہے برکت ہے دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کا طرح اجلاس کرتا ہوتا ہے ایک طریقہ تصویاات کا اذخار اشغال جو ہے تو یہ اسکار پھر جو ہیں اور اشرال یہ خفیہ تصح... کا طریقہ ہے تو خاص طریقے سے کرتے ہیں نسبت یہ حضرات کرتے ہیں قطائب پر ذکر جو ہے زہری ہے سر ہے خفی ہے جاری ہم کرتے ہیں خاجی سر یہ وہ آہستہ کرتے ہیں اور خفی ہے دھیان سے کرتے ہیں یہ طریقہ ہے اس کو ہم رات ہے کہ اس میں کوئی الفاظ بانی وغیرہ نہیں ہے جان جان ہے یہ جاری سب سے آسان ہے اللہ <تصفح> کرتا ہے کہ آسان تکلیف سے تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے لیکن آدمی کو تالک مالا حاصل ہو جاتا ہے بڑی آسانی کا کم استعاد والے ہمارے تو اڑپڑھ آدمی سے اللہ تعالیٰ معافیا ہو جاتا ہے باقی ٹھان ٹپٹ تو ہم کرتے رہتے ہیں آدمی سے نہیں کرتے ہیں لا سب سب